السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ ببعلم واشد اللہ, لا شریک اللہ واشدو ان محمدن اللہ واشد بعد شہر میسور میں واقع مرکز امام بن سیرین کے ذمہ داروں نے اخی المکرم شیخ ابو حمزہ لیاقت بن فضل اللہ کے تعلق سے چند سوالات بھیجے ہیں چونکہ میں جبیل کے دعوی سینٹر میں پچیس سال سے بطور داعی خدمات انجام دے رہا ہوں اللہ تعالی اخلاص دے اور کمیوں اور کوتاہیوں کو درگزر فرمائے اور برادر محترم شیخ ابو حمزہ بھی جبیل ہی میں قیام پذیر تھے کئی دہائیوں تک وہیں پر یہیں پر رہتے تھے وہ اور ابھی اس وقت شہر میسور میں مرکز بن سیرین سے جڑے ہوئے ہیں اور ان سے جڑ کر کے دین کی دعوت اور تعلیم اور اس کی نشر و اشاعت لوگوں کے اندر کر رہے ہیں تو ہاں چند نوجوان ہیں جو ان کے تعلق سے یہ غلط فہمیاں لوگوں کے اندر پھیلا رہے ہیں کہ وہ عالم نہیں ہیں ان کے پاس سند نہیں ہے کسی عالم کا ان کے پاس تسکیہ نہیں ہے وہ مشہول ہیں کوئی ان کو جانتا نہیں ہے لہذا ان سے علم حاصل مت کرو قبل اس کے کہ میں اخیر مکرم ابو حمزہ کے بارے میں کچھ کہوں میں اس ویڈیو کے ذریعے سے اور میں پہلے ہی معذرت چاہتا ہوں سما خراشی کے لیے کہ یہ ویڈیو ہو سکتا ہے لمبی ہو جائے اور یقینا لمبی ہو جائے گی لیکن یہ چونکہ مسئلہ بہت حساس ہے اور ابو حمزہ صاحب کے تعلق سے بھی جس کا سوال جس سوال کا جواب میں دینے کے لیے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں اس سے اس بات کا بڑا گہرا تعلق ہے اس لیے میں اس کی طرف میں آپ تمام حضرات کو بالخصوص ہماری جماعت کے جو علماء ہیں ہمائدین اور قائدین اور ذمہ داران ہیں میں انہیں اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جماعت اہل حدیث میں ایک نیا فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ پنپ رہا ہے قبل اس کے کی فتنہ بڑا بن جائے اور فتنہ جماعت اہل حدیث کو نقصان پہنچائے میں علماء سے گزارش کروں گا کہ اس فتنے کا سدے باب کریں اور اس کا تدارک کریں کیونکہ مستقبل میں یہ فتنہ بہت بڑا فتنہ بن جائے گا ابھی چند سالوں پہلے یہ فتنہ اتنا بڑا نہیں تھا چند گنے چنے لوگ نظر آتے تھے لیکن آج ہندوستان کے اکثر بڑے بڑے شہروں میں یہ فتنہ پہنچ چکا ہے لہذا اس کا اگر ابھی سے سد باب نہ کیا گیا تو جماعت حلحی اس کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا اور وہ فتنا یہ ہے کہ کچھ نوجوان جب نئے نئے اللہ حدیث ہوتے ہیں تو وہ اور چند اچھر پڑھ لیتے ہیں چند درست سن لیتے ہیں تو اپنے آپ کو بہت بڑا لامہ سمجھتے ہیں اور عالم تو بن نہیں پاتے وہ لیکن حاکم ضرور بن جاتے ہیں جر و تعدیل کا اپنے آپ کے مام سمجھتے ہیں تعدیل تو ان کے ہاں ہے ہی نہیں صرف جرہی ہی ہے اس لیے وہ جرے ہی کرتے ہیں وہ عالم نہیں ہیں ان کے پاس سند نہیں ہے ان سے علم حاصل مت کرو ان کے درست میں نہ جاؤ لوگوں کو روکتے ہیں اور دعوت کے لیے بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں ان میں کچھ نئے مسلمان بھی ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہندوستان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہندوستان میں کوئی عالم نہیں ہے اس لیے ہندوستان کی علماء سے یہ نہیں جڑتے ہیں ہندوستان سے باہر جو سوپ زون میں کوئی عالم رہتا ہے اس سے جڑتے ہیں اور اس طریقے سے وہاں سے احکام اور فتو شادر ہوتے ہیں اور پھر اسے لوگوں پر چسپا کرتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں کوئی عالم ہی نہیں ہے ان لوگوں کو نہیں معلوم کہ ہندوستان میں کتنے بڑے بڑے علماء آج بھی الحمدللہ موجود ہیں ایک سے ایک بڑھ کر کے عالم فقیر محدث مفسر وصولی اور فرائض کے ماہر جر و کے ماہر ایک سے ایک اور مفتی الحمد اس وقت ہندوستان کے اندر بھی موجود ہیں پہلے تو کا کیا ذکر ہے ہمارے اتنے بڑے بڑے علماء کی ان کی سوانح حیات ان کی خدمات پر سعودی عرب اور دیگر عرب جامعات کے اندر باقاعدہ ڈگری پی ایچ ڈی کی ڈگری تفویض کی جاتی ہے اور اس وقت بھی حدیث کے تعلق سے سب سے اعلی سند ہندوستان ہی کے علماء کے پاس موجود ہے اگر ان علماء کی کتابیں سعودی عرب اور عرب مکتبات سے نکال دی جائیں تو مکتبہ مکمل ہو جائے اور آج بھی الحمد جیسے میں نے کہا کہ بڑے بڑے علماء آج بھی ہماری صفوں کے اندر اور ہماری جماعت کے اندر الحمدللہ موجود ہیں لیکن چونکہ ایک مخصوص فکر کے حامل ہوتے ہیں یہ لہذا چونکہ وہ فکر ہندوستان کے علماء کے اندر نہیں پائی جاتی ہے لہذا ان سے نہیں جڑتے یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس لیے اس فتنے کا سدباب کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اسی قسم کے لوگ ہیں جو شیخ ابو حمزہ لیاقت بن فضل اللہ کے بارے میں اس طرح کی غلط فہمیاں لوگوں کے اندر پیدا کر رہے ہیں تاکہ لوگ ان سے استفادہ نہ کریں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ مجہور ہیں اور وہ عالم نہیں ہیں ان کے پاس کسی کا اجازہ موجود نہیں ہے اجازت موجود نہیں ہے تسکیاں موجود نہیں ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں حالانکہ ساری باتیں بے سروپا ہیں وہ جبیل میں کئی سالوں تک رہے تیس پینتیس سال کا عرصہ انہوں نے گزارا اور سعودی عرب کے اندر شیخ محمد بن رمضان الحاجری جو اس وقت سلفیت کا رمض ہیں اور سلفیت کے امام اگر کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا ان کے خاص شاگردوں میں سے ہیں ابو حمزہ لیاقت بن فضل اللہ صاحب اور جب جہاں بھی اور جب تک بھی یہاں جو شیخ کے دروس ہوتے تھے ہر درس کے اندر پابندی سے حاضر ہوتے تھے نہ شریف حاضر ہوتے تھے بلکہ ان دروس کے نشر بھی کرتے تھے اور اعلان بھیجتے تھے اور ان دروس کے اندر کتابیں بھی پڑھتے تھے امدۃ الحکام اس طریقے سے اور دیگر کتابیں باقاعدہ پڑھتے تھے وہ اور ہر درس کے اندر شریک ہوتے تھے اور شیخ کے بہت سارے دروس کا ترجمہ بھی کرتے تھے انگلش زبان کے اندر ابت الحکام یا اس طریقے سے اور کتابوں کے دروس جو ہوتے تھے شیخ کے یہاں پر مسجدوں میں باقاعدہ انگلش میں ترجمہ کرتے تھے وہ ایسے کبھی کبھار شیخ کے گھر پہ بھی درس ہوتا تھا تو شیخ ابو حمزہ شیخ محمد بن عبدان حفظہ اللہ جو ہم سب کے استاد ہیں اور ہمارے مربی ہیں سمجھ لیجئے وہ ان کے دروس کا باقاعدہ انگلش زبان میں ترجمہ کیا کرتے تھے بلکہ ایک مرتبہ منتقا شرقیہ کے تمام دعات اور علماء جو یہاں پر موجود ہیں تقریباً بیس پچیس دعات ان کا ایک بڑا تربیتی اور علمی پروگرام ہوا نوائریہ شہر کے اندر جس میں شیخ محترم محمد مرزا حاضری حافظ اللہ بطور خاص تشریف فرما تھے تو انہوں نے علماء کو جب نصیحت کی ایک جگہ اکٹھا ہوئے کھانے کے لیے اس سے پہلے جب علماء کو نصیحت کی انہوں نے اور ان میں بہت سارے متعان بھی تھے تو اس کے ترجمے کی ذمہ داری شیخ نے شیخ محمد بن رفظان الحاجری حفظہ اللہ نے انہی کو دی تھی شیخ ابو حمزہ کو اور انہوں نے سارے علماء کی موجودگی میں اردو زبان میں ترجمانی کے فرائض انجام دیے تو اس طریقے سے الحمد شیخ کا اعتماد تھا ان کے اوپر اور شیخ محمد بن رفظان الحاجری حفظہ اللہ کے باقاعدہ ان کے پاس تذکیے بھی موجود ہیں اور اس طریقے سے ان کے پاس جو ہے ان کی طرف سے یاد بھی موجود ہے تو یہ کہنا کہ مشہور ہیں کوئی نہیں جانتا ہے ہم سب لوگ ان کو جانتے ہیں الحمدللہ جہاں جبیل کے اندر بھی وہ عربی زبان کے اندر درست اور دورات کیا کرتے تھے اور بہت سارے ہمارے متعمن نے ان سے استفادہ کیا ہے ان سے عربی زبان جانی ہے انگلش تو کہ بہت ماہر ہیں وہ اور عربی زبان بھی الحمدللہ اپنے بچوں کو انہوں نے دینی تعلیم دیا سعودی عرب کے مدرسوں میں پڑھایا تو الحمدللہ عربی زبان پر بھی انہیں کافی عبور حاصل ہے اور اس طریقے سے وہاں سعودی عرب کے شہر جبیل کے اندر باقاعدہ وہ دورات کیا کرتے تھے عربی زبان کے اور لوگ ان سے استفادہ کرتے تھے تو اگرچہ وہ کسی مدرسے کے فارغ و نہیں ہیں لیکن والما کے دروس میں حاضر ہوتے تھے خاص طور شیخ محمد رمضان الحاضری جو کئی کتابوں پر ان کے دروس چلتے تھے جن میں تفسیر ابن کثیر ہے ریاض الصعلین ہے عبدت الحکام ہے فرائض پر کتابیں ہیں اور اس طریقے سے عقیدے پر ذات المعاد ہے علمت اعتقاد ہے اس طریقے سے بہت ساری کتابیں ہیں امدۃ الاحکام ہے جو انہوں نے باقاعدہ ان سے پڑھی ہیں ان سے علم حاصل کیا ہے اور کتابیں باقاعدہ وہ پڑھتے تھے آپ یہ سمجھ جائیں کہ اگر کوئی آدمی کتاب پڑھتا ہے، کوئی طالب علم تو اس کا مطلب یہ کہ اسے عربی زبان پر عبور حاصل ہو سمجھتا ہے اور اعراب کے ساتھ پڑھتے تھے الحمد نحو کے ساتھ اور صرف کے ساتھ کیونکہ ہم لوگ بھی ان کے دروس میں شریک ہوتے تھے تو الحمدللہ وہ کئی کتابیں پڑھتے تھے تو اس طریقے سے یہ کہنا کہ مجھول ہیں یا اس طریقے سے ان کے پاس علم نہیں ہے یہ بے بنیاد بات ہے شیخ محمد رمضان حاضری حافظ اللہ جیسی شخصیت ان کو جانتی ہے ہم لوگ جانتے یہاں کہ ہمارے جو متعمرین ہیں جو علماء ہیں وہ باقاعدہ ان کو جانتے ہیں وہ مجھول نہیں ہیں اگرچہ انہوں نے کسی مدرسے سے تحصیل علم نہیں کیا لیکن علماء سے علم حاصل کیا انہوں نے اور پرانے زمانے میں یہ چیز رائج تھی کہ علماء سے لوگ علم حاصل کرتے تھے اور ان کی طرف سے ریاض ملتی تھی اور باقاعدہ وہ درس و تدریس کے فرائض انجام دیتے تھے اور اس وقت تو لوگ مدرسوں سے علم حاصل کرتے یہ بھی ایک طریقہ ہے وہاں ان کو سمجھ ملتی ہے لیکن اگر کسی کو یہ موقع نہ مل پائے تو الحمدللہ آج بھی علماء موجود ہیں ان کے دروس میں لوگ شرکت کر کے اپنے آپ کو علم سے مسلح کر سکتے ہیں علم حاصل کر سکتے اور یہ چیز انہوں نے کی علم حاصل کیا شیخ ابو زید ضمیر صاحب ہیں. حافظ اللہ وہ بھی کسی مدرسے کے فارغ کو تحصیل نہیں ہیں لیکن الحمدللہ وہ علماء سے جڑے علماء سے علم حاصل کیا انہوں نے ہندوستان کے علماء سے بھی اور اس طریقے سے باہر کے علماء جیسے علامہ علمائی رحمۃ اللہ علیہ علامہ ابن السمی رحمتہ اللہ علیہ اور اس طریقے سے شائق ص عالیہ فوضان حافظ اللہ اور امام ابن باز رحمۃ اللہ ان کی سٹے سن کے درست علماء سے جڑے رہے علماء سے علم حاصل کیا عربی زبان ان سے سیکھی الحمد تو اس طریقے سے آج دیکھیے وہ علماء کی سفح ان کا شمار ہوتا ہے اگر چ کسی مدرسے کے فارغ و تحصیل نہیں ہے تو یہ معاملہ شیخ ابو حمزہ لیاقت صاحب کا بھی ہے کہ اگرچہ مدرسے کے فارغ و تحصیل نہیں ہیں لیکن انہوں نے علم حاصل کیا کتابیں پڑھی علماء کی نگرانی میں رہے اور شیخ محمد بن رمضان الحاضری خاص ان کے استاذ ہیں اور ان کے خاص شاگرد ہیں لہذا ان کے تعلق سے اس طرح کی جو باتیں کہی جاتی ہیں بے بنیاد ہیں اور میں ایسے لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ دعوت اور علم کے لیے رکاوٹ نہ بنیں اللہ تعالیٰ کا خوف دل کے اندر پیدا کیجیے لوگوں کو علم حاصل کیجیے ہم بھی بردرس سے علم حاصل کرنے کے قائل نہیں ہیں ہم بھی اس کو جائز نہیں سمجھتے ہیں جب تک کہ علماء کے سب میں ان کا شمار نہ ہو جب تک کہ علماء ان کو تسکیہ نہ کریں اس وقت تک ان سے علم حاصل کرنے کو ہم بھی جائز نہیں سمجھتے ہیں ہم بھی لوگوں کو اس سے منع کرتے ہیں لیکن شیخ ابو حمزہ بردرس میں سے نہیں ہیں الحمدللہ ان کے پاس خاص طور سے عقیدے کا عربی زبان کا فقرے کا گہرا علم ہے لہٰذا ہم میں لوگوں سے کہوں گا کہ ان سے آپ لوگ ضرور علم حاصل کر سکتے ہیں اور جن کو موقع ملے وہ ضرور سے علم حاصل کرے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دل کا اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق نایت فرمائے اور اس کی نشر و شاعد کی توفیق دے اور اللہ حلامین جو فتنہ پرور لوگ ہیں ان کے فتنے سے اور ان کی ریشہ دوانیوں سے ان کے مکر سے اللہ تعالی ہماری جماعت کو اور اس کے سے ہمارے علماء کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھ امین و جداکم اللہ خیر و صلابر محمد ول علیہ و صاحب اجمائین و السّلام علیکم و رحمۃ اللہ